اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین آج جو موضوع ہم نے چھونا ہے وہ ہے کہ ارکان اسلام کے باطنی اسرار و رموز اور اس پہ ہم نے پہلے بھی کئی بار جو ہے وہ گفتگو کی ہوئی ہے دین اسلام میں جتنے بھی ارکان ہیں ان سب کے دو پہلو ہیں ایک جو ہے وہ جسمانی یا شرعی پہلو ہے اور ایک جو ہے وہ روحانی پہلو ہے اور جتنے بھی ارکان ہیں ان سب کے جو روحانی سمارات ہیں وہ اگر ہمیں حاصل نہیں ہوتے تو شرعی تقاضا تو پورا ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ روحانی اس کا جو فوائد ہیں فیوز و برکات ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے تو آپ کو پتا ہے کہ جسمانی حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو تہارت سب سے پہلی چیز ہے غسل ہونا چاہیے وزو ہونا چاہیے تب کہیں جا کے ہم نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں تو نماز پہ بات کرنے سے پہلے چند لمحے جو ہے وہ ہم تہارت پہ بات کرتے ہیں اس پہ سیدنا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جو ہے انہوں نے بڑا خوبصورت لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو تہارت ہے اس کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے اور ظاہری قسم جو ہے وہ تو پانی سے حاصل ہو جاتی ہے اور جو باطنی ہے وہ خالص توحید سے حاصل ہوتی ہے تو جس طرح جسم کی تہارت یعنی ظاہری طہارت جو ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اسی طرح جو باطنی تہارت ہے اس کے بغیر اور یہ باطنی تہارت بنیادی طور پہ کیا ہے دل کی تہارت ہے یہ بنیادی طور پہ تو دل کی تہارت کے بغیر معرفت جو ہے وہ بھی صحیح حاصل نہیں ہوتی ہے تو جو بزرگان دین ہیں جو صوفیائے کرام ہیں علیہم الرحمٰ انہوں نے ہمیشہ ظاہری اور باطنی تہارت دونوں کو ساتھ رکھنے کی نہ صرف خود کوشش کی ہے بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی انہوں نے ہمیشہ یہی تلقین کی ہے ظاہری طور پہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہر وقت باوضو رہیں اور باطنی طور پہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہر وقت باخدا رہیں یعنی توجہ جو ہے وہ مسلسل ہر وقت جو ہے اللہ تبارک وطالیہ کی طرف ہو حزم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو ہماری نظر سے گزرا ہے اور وہ ہے کہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو گے تو تمہارے جو دو محافظ فرشتے ہیں وہ تم سے محبت کریں گے اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتا ہے تہارت میں رہنے والوں سے تو اس لیے جو شخص با رہتا ہے اس سے فرشتے محبت کرتے ہیں جو باتنی تہارت میں رہتے ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے اسی لیے سید علی جبیری رحمتہ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے یہ جو نصیحت کی ہے وہ نصیحت یہ کی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر ظاہری طہارت کے عمل میں باطنی تہارت جو ہے اس پر بھی نظر رکھے اور ایک مثال انہوں نے دی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہاتھ دھوئے تو دنیا کی دوستی سے بھی ہاتھ دھو ڈالے تو جب بھی پانی منہ میں ڈالے تو باطنی طہارت یہ ہے کہ منہ کو ذکر خیر سے محفوظ رکھے ناک میں پانی ڈالے تو باطنی طور پہ تمام شہوات جو ہے ان سے پاک ہو جائے اور جب چہرہ دھوئے تو باطن میں تمام محبت کی چیزوں سے منہ مو موڑ لے اور محبوب حقیقی کی طرف وہ اپنا رخ جو ہے وہ کر لے اور جب دونوں بازو دھوئے تو باطن میں وہ جتنی بھی مرادیں ہیں اس کی ان سب مرادوں سے دستبردار ہو جائے اور جب سر کا مسا کرے تو اپنے تمام کام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے تو جب پاؤں دھوئے تو فرمانے الہی پر قائم رہنے کے بغیر کسی اور چیز پر قائم نہ رہے اور سیدن بائی یزید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بڑی خوبصورت ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی میرے دل میں دنیا کا خیال آتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں حضرت شیخ شہاب الدین شہر رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں خان وادہ سلسلہ نہیں ہے, ہے, ہے چشتیہ چشتیاں جو ہے وہ اصل میں خان ہے وہ سلسلہ نہیں شیخ شہاب الدین شوہر وردی اللہ علیہ کا اس معاملے میں بڑا خوبصورت کال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کے آداب وضو میں سے ایک یہ ہے کہ آزاد کو دھونے میں حضور قلب کو برقرار رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کا ارشاد سنا ہے کہ جب وضو میں حضور قلب میسر ہوگا تو نماز میں بھی حضور قلب حاصل ہوگا اور اس میں کوئی صحو اگر ہو گیا تو نماز میں وسو سے پیدا ہوں گے اس سے مجھے یاد آئے کہ کافی عرصہ پہلے برادر یاز نے مجھ سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ سوال کیا تھا کہ نماز کے وسوسوں سے کس طریقے سے جان چھوڑائی جائے تو میں نے ان کو اس وقت کی مشورہ دیا تھا کہ آپ وضو کرتے ہوئے تھوڑی سی ہمت پکڑے اور توجہ کریں ہم وضو میں وضو ہم بہت کیجول طریقے سے کرتے ہیں اگر دفتر میں ہیں یا مسجد میں ہیں وضو کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ساتھ والے سے سلام دعا بھی ہو رہی ہے گپ شپ بھی چل رہی ہے اور وضو بھی ہو رہا ہے ایسے وضو کے بعد جب نماز ہوتی ہے تو اس میں وسوسے زیادہ ہوتے ہیں تو وضو پہ اگر توجہ کی جائے تو وسوسے جو ہے وہ اکثر جو ہیں وہ یا تو پیدا ہی نہیں ہوتے اور اگر پیدا ہوتے ہیں تو وہ انسان جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ بڑی معمولی سی کوشش کر کے ان وسوسوں سے جان چھڑا لیتا فرمایا کہ وزو جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے اور اس سے انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت پہنچتی ہے کہ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکے تو ہر وقت وضو میں رہا کرو کیونکہ اگر کسی شخص کو وضو کی حالت میں موت آ جائے تو اس کو شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور ایک بڑا مشہور قصہ میرے ذہن میں آیا کہ سیدنا ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ طبیعت ان کی خراب تھی تو رات کو ان کو کئی بار اٹھنا پڑا تو جتنی دفعہ وہ اٹھے اتنی دفعہ انہوں نے وضو فرمایا اور پھر ساتھ میں دو نفل نماز بھی ادا کی یہ جو بات میں نے بھی عرض کی کہ وضو اگر ذرا تھوڑا توجہ کے ساتھ کر لیا جائے تو میں آپ کو ایک بات ارض کروں کہ وضو کے معاملے کے اندر ہم نے ذاتی طور پہ بڑے تجربات ہیں ہمارے اللہ کے فضل سے اور جو دو صحباب میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو پتا کہ میں جانماز جو ہے وہ پیٹرن کے بغیر لینا پسند کرتا ہوں پیٹرن والی جانماز میں پسند نہیں کرتا اور میری کوشش ہوتی ہے کہ بالکل سادی جانماز ہو اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کئی بار نماز کے دوران ایسی ایسی کیفیات اللہ کے فضل سے الحمدللہ اگر وضو پہ توجہ میں کروں تو وہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے کہ وہ جو پیٹرن ہے وہ الٹا مجھے پریشان کرنے لگتے ہیں وضو کے ساتھ آپ کو پھر کیفیات بھی آنے لگتی ہیں اور مشاہدات کئی بار جو ہے وہ ساتھ ساتھ حاصل ہوتے ہیں آپ خود سوچیں کہ اگر ایسی کیفیت ہو جائے گی تو ایسی کیفیت پہ کوئی وسوسہ کو دنیاوی خیال آ ہی کیسے سکتا ہے تو تہارت کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں مختصر نماز پر اور پھر اس کے بعد ہم باقی معاملات روزہ یا حج ہے اس پہ ہم اس پہ ہم کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے سب سے پہلے تو پھر میں ایک کال لے کے آؤں گا سعید علی حجوری رحمتہ وہ کہتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں سالکین کا پورا سلوک طے ہوتا ہے اور اس میں ان مقامات سے گزرنا پڑتا ہے جو سلوک میں آتے ہیں اب تصوف کے جو لوگ ہیں اور جو روحانی جو راستے پر چلنے والے لوگ ہیں ان کے راستے کی جتنی منازل ہے آپ تو فرما رہے ہیں کہ وہ نماز کے اندر جو ہے وہ طے ہوتی ہیں نماز کے اندر آپ ان تمام منازل میں سے گزرتے ہیں اب آپ سوچیے کہ وہ لوگ جو تصوف کے نام پر استخفر اللہ نماز کو ترک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے اول تو ویسے ہی کفر ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ حکومت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس پہ اور ایک سے زیادہ فرمان ہے اس پہ لیکن ویسے بھی کتنی بڑی نعمت ہے جس سے جو ہے وہ جو ان کی نااہلی اور غلط سوچ اور کفری عقیدے کی وجہ سے جو ہے وہ جس چیز سے نعمت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں تو اس میں اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ جو حدیث جبرائیل ہے کئی بار میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں جس میں اسلام کی اور ایمان کی اور احسان کی بات ہوئی ہے احسان کے اندر جو بات ہوئی ہے کہ احسان کا مرتبہ یہ ہے کہ جو انسان ہے وہ نماز اس طرح پڑھے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر دیکھ نہیں سکتا تو یہ خیال ضرور کرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بزرگان دین کا اس پہ بالکل عقیدہ پختہ ہے کہ حزم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا ہے تو اس کیفیت کو تاریخ کرنا ممکن ہے اور یہ کب تاریخ ہو سکتا ہے یہ صرف اس صورت میں تاریخ ہو سکتا ہے کہ جب انسان انتہائی خلوص کے ساتھ اور ہر قسم کے دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو باہر نکال کے نماز کے لیے کھڑا ہو اور یہ دل میں طے کر کے کھڑا ہو کہ میں بارگاہ الہی کے اندر کھڑا ہوں تو پھر یہ کیفیت تاریخ کرنا ممکن ہے ہاں اس میں یہ کہہ دیا کہ اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور خیال رہے کہ اللہ جو ہے وہ تم کو دیکھ رہا ہے اگر یہ کیفیت بھی آ جائے دل میں تو تھوڑی دیر کے لیے چند لمحوں کے لیے آپ سوچیں تو آپ کو بڑا واضح طور پہ نظر آئے گا کہ اس سے بھی بہت زیادہ معاملہ جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے اچھا اسی طرح نماز کے معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے آپ نے سب سنا ہوا ہے کہ نماز جو ہے وہ مومنین کی معراج ہے اب ہم جو ہے تصوف سے مطلب یہاں پہ لیتے ہیں اور قرب حق لیتے ہیں قرب اگر آپ نے کرنا ہے تو سب سے زیادہ موثر طریقہ جو ہے وہ ہمارے پاس آپ کے پاس وہ جو ہے وہ نماز ہے تو یہ جو دونوں احادیث مبارکہ بنے عرض کی ابھی نماز کے باطنی فیوز و برکات کے حوالے سے ان کے حوالے سے ایک اور چیز اگر ذہن میں رکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے دائمی طور پہ نماز قائم کرنے کا بھی تذکرہ کیا وہ میں نے پیچھے کسی گفتگو میں صلات دائمی کی بات کی تھی اور میں نے کہا تھا قرآن اور حدیث سے اس طرح یہ مطلب نہیں ہے لیکن ہم اہل تصوف اس کا مطلب جو لیتے ہیں وہ یہی یہ لیتے ہیں اور وہ کیوں لیتے ہیں یہ ہم وہی نقطہ پھر لیں گے جو میں نے غالباً پچھلی ختم نبوت کی گفتگو کے اندر عرض کیا تھا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے اگر لی جائے یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو کسی قسم کی تجارت یا کسی قسم کی خرید و فروخت جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے وہ پھر بھی اس کے اندر مشہور رہتے ہیں تو ہم اس بات کو لے کر دائمی سلاد جو ہے اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ہر وقت چاہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے ہر وقت جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو حاضر رکھنے کی کوشش کرے دائمی طور پہ باطنی طور پہ شغل جو ہے ان کا وہ اللہ تبارک کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے اور اللہ کی طرف توجہ ہے نہ صرف یہ کہ نماز اس طریقے سے اس معاملے میں بلکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہاں پہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو نماز ہے اس کا ہر رکن جو ہے اس کا بھی ایک جو ہے وہ روحانی پہلو جو ہے وہ ہم مانتے ہیں تو جو حضرات نماز کو سوارنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو نماز کو حقیقی بنانے کا شوق رکھتے ہیں تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ نماز کے جو ظاہری ارکان ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو باتنی شرائط ہیں ان کو بھی دل و دماغ کے اندر رکھیں اس بات کو سمجھانے کے لیے میں پھر سیدنا علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے کچھ اقوال لے کر آتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط تو تہارت جسم ہے یعنی نجاست سے پاک ہو جائے جسم جو ہے صاف ستھرا ہو اور باطن سے مطلب یہ ہے کہ خواہشات نفس تو تہارت دونوں کرنی ہے ہم نے تہارت جسمانی بھی کرنی ہے اور ہم نے تہارت روحانی یا باطنی بھی کرنی ہے پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جی دوسری شرط جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کا لباس ہے اس پہ تہارت ہو کوئی نجاست نہ ہو لیکن اب یہ جو لباس کی تہارت کا باطنی ہم مطلب لیتے ہیں وہ ہم یہ لیتے ہیں کہ جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے وہ رزق کے حلال سے ہم نے خریدا ہو اسی طرح تیسری شرط ہم کہتے ہیں کہ نماز کی جگہ پاک ہونی چاہیے اب ہمیں پتا ہے جگہ پاک کا مطلب کیا ہے اور باطنی طور پہ ہم اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس میں فساد اور معصیت نہ ہو یعنی ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ ہم نے ایک نماز کی جگہ کا انتظام کیا ہے چاہے باقاعدہ مسجد بنائی ہے چاہے ہم نے عرب میں مسلح کہتے ہیں ہم لوگ بھی مسلح پنجاب میں کہتے ہیں چاہے ہم نے باقاعدہ مسجد بنائی ہے چاہے ہم نے مسلح بنایا ہے کیا وہ ہم نے مسجد یا وہ مسلح یا وہ جو جگہ جس کو ہم نماز کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ جگہ جو ہے وہ سو فیصد جائز اور حق کی کمائی سے ہے یا ہم نے اس میں کوئی ظلم کیا ہے یا ہم نے کوئی قبضہ کیا ہے یا ہم نے کوئی جگہ ایسی جو ہے وہ قابض ہو کے وہاں پہ ہم نے انتظام کیا ہے نماز کا یہ معاملہ اگر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لباس کی جو باطنی تہارت ہے وہ نہیں حاصل ہوئی ہے اسی طرح چوتھی شرط ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا اور قبلہ کی طرف منہ کرنے کا ظاہری مطلب ہم آپ سب جانتے ہیں اور قبلہ باطن جو ہے وہ آرش الہی ہے اچھا ایک چیز اور باطنی طور پہ جو ہم قرب کی بات کر رہے ہیں وہ اس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ماں سواء اللہ سے ہماری مکمل توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے پانچویں شرط ہماری قیام ہے نماز کے اندر تو ظاہری قیام ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے باطنی قیام قربت ہے تو جب ہم پہلے ہی ذہنی طور پہ اور دلی طور پہ ہم اپنے آپ کو جو ہیں وہ اس طریقے سے ہم نے تیہ کر رکھا ہوگا کہ جناب ہم جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور ہم بارگاہ الہی میں خود کو جو ہے وہ پیش کر کے کھڑے ہو رہے ہیں اور نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ایسا جب معاملہ ہوگا تو قرب الہی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا انشاءاللہ پھر ہمارے پاس شرط اگلی جو آتی ہے وہ آپ کو پتا وہ ہے تقبیر اولا تقبیر اولا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری ہیبت اور اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ اکبر کہیں اگر ہم نے اپنی ذات کی نفی نہیں کی ہے اور باقاعدہ اللہ اکبر یہ جو کلمات ہیں ان کی حیبت کو اپنے اوپر تاری نہیں کیا ہے تو ظاہری شرط ہی پوری نہیں ہوئی اور جو باطنی شرط کی آپ بات کرتے ہیں تو باطنی شرط اس کی یہ بنتی ہے کہ مقام وصل میں ہمیں جم جانا ہے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم ظاہری جو شرط ہے اس کو مکمل طور پہ اپنی ذات کی نفی کر کے کھڑے ہوں گے تو ہمیں یہ باطنی جو ہے مقام حاصل ہوگا کراط کی شرط ہمیں پتہ ہے ہمیں قرآن مجید کی کراط کرنی ہے اب اس میں خوبی عظمت خوبصورتی محبت خلوص ہونا چاہیے اور تب کہیں جا کے جو ہے ہماری روحانی اور جو ہے ظاہری دونوں شرائط جو ہیں وہ پوری ہوں گی اسی طرح رکوع میں آجزی اور انکساری ہونی چاہیے سجدہ جو ہے اس میں ذلت اور ذات کی نفی ہونی چاہیے تشہود میں ہم بیٹھے تو ہم پوری جامعیت کے ساتھ بیٹھے جامعیت جو ہے اب یہ معاملہ جو ہے ذرا وہ جسے کہتے ہیں بہت ایڈوانس معاملہ ہے ہر آدمی کے لیے ہر انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا عام طور پہ کم از کم بڑا وقت لگتا ہے اس مقام تک پہنچنے میں اور یہ جو مقام ہے اس مقام کی اگر ہم بات کریں تو اس یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جو سالک ہے وہ بیک وقت فناف اللہ اور بکاب اللہ پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نماز نہ چاہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے ورنہ بڑی ریاضت اور بڑے مجاہد کے بعد انسان جو ہے وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے یہ جو مقامات ہے جو نماز کے ذریعے جو حاصل ہوتے ہیں ہمیں اس میں چار بنیادی چیزیں ہیں جو حاصل ہوتی ہیں ذہن میں رکھیں ایک تو فنائے نفس ہے دوسرا جو طبیعت بشری ہے اس سے نجات ہے اور تیسرا حصول سر ہے یعنی راز جو ہے وہ ہے اور چوتھا جو ہے وہ مشاہدہ حق ہے لیکن وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہم نے حدیث جبرائیل میں یہ بات دیکھ ہے کہ مشاہدہ حق جو ہے اس کے اندر ہمیں کم سے کم جو ہم نے کہا وہ یہ ہے کہ بھئی اللہ جو ہے وہ, وہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو یہ کچھ باطنی حوالے سے طہارت اور نماز کے حوالے سے مختصر سے ہم نے آج گفتگو کی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے دیئے ہوئے اذنو توفیق سے ہم اس گفتگو کو کل بڑھائیں گے اسی تقریباً یہی وقت ہوگا اڑائی بجے کا اور اس کے اندر ہم اللہ نے چاہا تو روزے اور حج کے بات نہیں رموز کی بات کریں گے ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ گفتگو ہوتی ہے جو سب کے ساتھ کی جا سکتی ہے کچھ گفتگو ہوتی ہے جو سب کے ساتھ نہیں کی جا سکتی ہے وہ پنجابی کی مثال آپ نے سنی ہوگی کہ خاصاں گل اما آگے نہیں کری دی تو کچھ چیزیں جو ہیں ظاہر ساری باتیں کھل کر نہیں بات ہو سکتی بس جتنی باتیں کی جا سکتی ہیں وہ وہ اسی قدر ہیں اس سے آگے جو ہے وہ معاملات وہ پھر راز ہے نماز کی کیفیات نماز میں کھڑے ہونا اللہ کے ساتھ تعلق اس کے ساتھ قرب یہ سب بڑی ذاتی قسم کے معاملات ہیں تو یہ اس سے زیادہ پھر گفتگو نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے تو اللہ تعالی ہمیں فہمتا فرمائے ہمیں توفیق بخشے کہ ہم جو ہیں وہ ظاہری اور باطنی دونوں معاملات جو ہیں ان کو دل و دماغ میں رکھ کے نماز پڑھا کریں تاکہ ہمیں قرب الٰہی سے نوازا جائے وہ صلی اللہ علیہ خیر خلق ہی سید نا مولانا محمد علیہ وصحاب اجمعین برحمتِ